بات بحراني الحكيم أكبر لله الذي أدانا بهاك ومعقلنا لنحن في دورة حلسنا من الوقت أما بات قوت لله من الشيطان الرجيم بسم الله بحراني الرحيم سبيل أدروا إلى الله على سبيلتي مناظ من الشباب صدقا يا حياتي اللهم سلي على محمد كل ما سفر مستافرين وسلي على محمد كل ما فصل من سفره الغاب الله أننا محمدا سل الله عليه وسلم لما هو أصل من المحترم في ایسی پہلی بات کرنی ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں ہم آئے نہیں ہیں لائے اللہ نے ہمیں چنا اور چاہتا ہے اور فلازمین نے ہمیں دنیا اور آفرت سے نوازی کا ارادہ کرنا گھروں سے اپنے مساوی سے نکال کر اپنی نسبت پر یہاں پہ جمع کرنا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہم مسجد میں جاتے نماز پڑھتے کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے جو سے کیا اگر کبو کرنا نہ ہوتا تو بلا یہ گرانے اس کی علامت ہے کہ مالک کو دینا چاہتا ہے مالک اغل قبول کرنا چاہتا ہے تو دوسری نام پر اللہ نے اپنی نسبت پر اپنے کام کے لیے अपने मकसद को समझने के लिए अपनी जिम्मेदारी को के लिए मेरे दोस्तों अल्जा होने जमा पर और यहाँ की दोस्तों ये हम सब के लिए यहाँ तमाशा ही बदकर नहीं आना और यहाँ तमाशा ही बदकर नहीं रहना की चलो माँ कला पिंदा भी देख लिया अब थोड़ा बाजार भी देख लो थोड़ा वही खाना भी देख लो थोड़ा इधर भी देख लो थोड़ा यहाँ भी देख लो لیکن یہ مجلس ایسی مبارک ہے اور یہ مجلس ایسی بابرس ہے کہ اس مجلس کا تماشائی بھی محروم نہیں اللہ سنا سے بھی, بھی. بھی, بھی. جی اجرت عجب تو بنیاد ہے جو مخلوق ہے جس کے لیے ہم اور جمع ہوتے ہیں جب ہم سب کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر کی ہر مدرس میں اور یہاں کے ہر اشتما کے میں اپنے کو مختار بنا کر دکھائیں گے یہ اللہ ہماری دل دنیا کا آغاز کرے گا فر اللہ ہمیں اپنا مقصد سمجھائے گا فر اللہ ہمارے اناری کا احساس پیدا کرے گا ابھی اللہ ہم سے کام لے گا ہملہ دیں گے کام اللہ ہم سے دیں گے جو سلق کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھنے کو پیش کرے میں تیار ہوں الا میں تیرے کام کو اپنا کام بنانا چاہتا ہوں اب تو مجھے اس کام کے لیے بہت یوں لکھا ہے علمان کہ اللہ کو اپنے سچائی سکھا ہوں اللہ تمہارے ارادوں کو سچ کر دکھا اور کتابوں نے دوستہ واقع لکھا ہے ایک شام کو ماں گلی متعلق کا نکالا اور صحابہ, صحابہ, صحابہ سے کچھ صحابہ اس کے ماں کو لے کر ان کے پاس پہنچے ہر جی بھائی یہ تیرا ناگ غنیمت کا حصہ ہے جو اللہ کے ندی میں تو وہ کیوں کہ یہ کیا ہے میں نے اس کے لیے کام نہیں کیا میں تو یہ چاہتا ہوں کسی انجانی جگہ سے کوئی چیل آئے اور میرے یہاں لگے اور میری رٹے اور میں اللہ کے راستے میں جا اب وہ واپس آتے. دوس طرح سے یوں کہہ ہے؟ اے اللہ نے کہ اگر وہ کا بات میں سچا ہے اللہ اس کی بات اس کو سچ کر دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو نظام تو صحیح کر دیتے نہیں جانے جگہ سے چیز آئے اس کے یہاں رکھے اور رکے سکی اور انہوں نے اللہ کے نام جان اللہ جناب کے ساتھ کرے کے فرمایا اللہ نے تو صحابہ تو جان دینے میں سکتے تھے اور جان دینے میں بھی اللہ سکتے تھے وہ تو اللہ میں پھرتے ہی تھے جان دینے کی جذبوں کے ساتھ اس لیے صحابہ ہم نے فرض کیا ہے کہ صحابہ دنیا میں جیتے تھے مرنے کے اور آج ہم دنیا میں مر رہے جینے کے آج ہم کیوں مر رہے جینے کے اور صحابہ دنیا میں جیتے تھے مرنے کے لیے اور پتا جس سے مرنا نہیں آیا اس سے جینا نہیں آیا تو یہاں تو ہم جماؤں اسی لیے کہ ہم زندگی کی ترتیب بنائے ہم نے اپنے جان اور بان کی ترتیب بنائے ہم اپنے کام کو سمجھیں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پھر اس کے بارے میں بڑے بڑے عصائبہ دعوے کریں کہ نہیں ہم تو اس کام کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور اتنی ان باتوں کو بار بار سننا ہے یہ بار بار سے متاثرے ہماری دل کی دنیا کو آباد کریں گے اور اللہ کی دین کی محنت پر جان و مان کے لگانے کا اور اللہ کے عید کی محنت پر اور اپنے مقصد پر جان دینے کے جذبے میں جانے کا تو یہ سب انتظار کتاب لے لیں گے نا ان اللہ آپ کے آنے کو بڑا فبوت کرنا ہے اور اللہ آپ کی آمد پورے ملک کے لیے پورے صوبے کے لیے اور پورے عالم کے لیے خیر کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے میرے دوستو یہ کہ ایمان والا یہ ہدایت کا بیج ہے ہدایت کا بیچ جیسے مندوستان کی گٹلی ہوتی ہے ایک آم کی گٹلی کے اور لاکھوں آم میں لاکھوں لاکھوں گٹلیاں اور لاکھوں کٹلیوں میں کروڑوں کے ہدایت چھپا رکھی جب یہ محنت ٹھکانے پر لگے گی صحیح ترقی کے ساتھ جان و مان گا پھر اللہ صرف ہمیں ہدایت نہیں دے گا پھر اللہ ہمیں بنائے گا اپنے بندوں کی ہدایت کا اللہ کا ذریعہ بنائے گا اپنے محلوں کی ہدایت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اپنے شہر اور ملکوں کی ہدایت کا اور اللہ کے ذریعہ بنائے گا پورے عالم کی ہدایت کسی آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے <تصفيق> ابھی e, تیرے کہنے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے کوئی ایک صحیح راہ پر آ جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور ایک روایت نے فرمایا یہ دنیا اور مافیات سے بہتر ہے کتنی بڑی چیز ہے دوستوں اس کے لیے اللہ پاک نے اور آپ کو جمع کیا ہے ابھی جو باتیں ہو رہی ہے ان باتوں کو سمجھ کر سننا جیسے بھوکے کو جب کھانا کھاتا ہے میرے دوستوں کسی طرف نہیں دیکھتا پیاز کا جب پانی پیتا ہے اپنی پیاز جانے سوچی اور اس کا دھیان نہیں ہوتا ہم آئے ہیں پیاسے بن کر ہم آئے ہیں تاز بن کر ہم آئے ہیں محتاج بن کر ہم آئے ہیں ضرورت مند کو اپنے آپ کو بنا کر چاہے میرے دوست بزرگو ہم اس مجلس میں طلب کے ساتھ جیان کے ساتھ ہم ان باتوں کو سنیں گے کہ سنو گے نا ان اور نیت کرو آخر تک بیٹھا کب تک بیٹھو گے یہ نہیں کہ تھوڑے دیر میں آئے تو چیز چاہیے تو رکے نہیں جس اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے میں بھی دعا مانگتا ہوں آپ بھی دعا مانگو کہ کہنے ہمیں یہاں بٹھایا ہے ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق جب مانگو گے کون کون لے گا تو جلدی مانگ لو نا ارے جلدی مانگ لو کس میں دریا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آخر تک بٹھا اللہ ہی بٹھائیں گے ان توفیق بند رہی جائیں گے نا ان اللہ تعالی ہم سب کے لیے آس <تصفيق> <تصفيق> میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھے دین اگر زندگی میں ہوگا اللہ کچے مکان میں رہ کر عزتوں کا ساٹھ پہنائے اور دین اگر زندگی میں ہوگا اللہ ملک ماض میں رہ کر عزتوں کا ساٹھ پہنائے تو انسان زندگی کے کس شعبے میں اگر وہ شعبے کے اندر اپنی زندگی کو دیندار بنا دے اپنی زندگی کو دین والی بنا دے اپنا اسی شعبے میں رہ کر رب کر عزت اور کامیابی عطا اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا غریب جب تک مالدار نہ بنے کامیاب نہیں ہو سکتا اور مالدار جب تک غریب نہ بنے کامیاب ہو سکتا تاجر جب تک تجارتوں کے نقشوں کو نہ بڑا عزت نہیں پا سکتا ہر مزدور جب تک اپنی مزدوری کے اوقات نہ بڑا عزت نہیں پا سکتا مرد عورت بننے کی فکر عورت مرد بننے کے چکر میں نہ پڑے جو جہاں ہے جس حال کے ہیں اپنی زندگی میں دین کو لے آؤ اللہ اسی ہاتھ میں رکھ کر اسی ہاتھ میں رکھ کر اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے دین کے علاوہ کسی اور شکل میں دین کے علاوہ کسی اور سبب میں دین کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی کا دھوکہ تو نظر آ سکتا ہے قدم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کامیابی نہیں مل سکتی <تذ muffler> کامیابی کے لیے تو ان اتارا ہے آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں اسی دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں آج تک کتنوں کو عزت ملی اسی دین کی بنیاد پر ملی آج تک جتنے پنکھے اور چمکے ہیں اور آج تک جتنے اللہ کے محبوب بنے ہیں اور آج تک اللہ کی مدد اور نسب کے کتنے بنے ہیں اسی دین کی بنیاد قطر کہ غلط کبھی بتا رہی ہوں یہ چین اتنی بڑی چیز جی. یہ سبب کامیابی ہے یہ سبب عزت ہے یہ سبب فتح ہے یہ سبب اللہ کی مدد اور نسبت کے اٹھتے اس کے راوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو دنیا اور آخر سے دھیان ہے اسی لیے تمام امبیات اختلاط السلام اپنے اپنے زمانے میں جو زندگی لے کر آئے وہ اس زمانے کا جین تھا اس زمانے کا کامیاب ترین طریقہ تھا اور رنمان دین کی کیا لکھی ہے ورنہ دین کی سیدھی بےرینی ہے جیسے اندھیرا کیا ہے وہ جانے کے نہ ہونے کا نام ہے جہادت کیا ہے علم کے نہ ہونے کا نام ہے تو میرے دوستو بے دینی کیا ہے دین کے نہ ہونے کا نام ہے کس عمل میں دین نہیں ہوگا وہ عمل بے دینی والا ہوگا اور بے دینی کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے کائنات کی سب سے بڑی بیماری ہے ایک سے زیادہ خطرناک ہے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے کوئی آدمی ایک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے اس پر جہنم میں نہیں جائے گا کوئی آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا اس پر جہنم میں نہیں جائے گا لیکن بےدینی ایسی بیماری ہے کہ بےدینی کی بیماری میں مرا بغیر توبہ کیے سوائے جہنم سے کہی نہیں جائے گی اور بےدینی تمام مصیبتوں کے دروازوں کو کھلوانے والی ہے غلزلے آتے ہیں بے چینی کی وجہ سے سیلاب آتا ہے بے چینی کی وجہ سے آسمان پر بارش رکتی ہے بے چینی کی وجہ سے چیزوں کی پیداوار کم ہوتی ہے بے چینی کی وجہ سے چیزوں میں سے دنت نکالی جاتی ہے بے چینی کی وجہ سے قوموں کا آپس میں ٹکرانا بے چینی کی وجہ سے افسوس کی مدد سے دروازوں کا بند ہو جانا بے چینی کی وجہ سے اللہ کی نظام انسانیت کا جس جانا بے چینی کی وجہ سے اور اللہ کے غذب کے دروازوں کا بھولنا بے چینی کی وجہ سے باسر قوموں کا مسلط ہونا بے چینی کی وجہ سے اور میرے دوستوں انسانوں کی جان مال عزت کا برباد ہونا یہ بے چینی کی وجہ سے اب <تصفح> بے دینی کیا ہے دین کے نہ ہونے کا نام جناب رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عظیب نے حاکم یہ مشہور حاکم تعیق کی بیٹے ہیں حضرت عزی رضی اللہ و تعالیٰ نے اور اسے فرمایا گئے عزیب جب اسلام زندگیوں میں آئے گا اللہ دنیا کی راہوں میں امن لائے گا. امن چاہتے ہو سلامتی چاہتے ہو عزت و فلاح چاہتے ہو اسلام کے را بنے پھر اللہ کے حد پاس سے فرما علی سن ایک زمانہ آئے گا اس دین کی برکت سے بینار سے عورت چلے گی یمن سے حس حسین خوبصورت جوان زیورات سے لدی ہوئی راستہ اتنا عمل آ چکا ہوگا اسلام کی برکت سے عورت کی جان اس عورت کا مار اس عورت کی عزت تینوں محفوظ ہوگی کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہاں ارے بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹے گی اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے اس دین کی برکت سے اور یہ آئے گا کہ زکات کے لینے والے تو سب ہوں گے زکات کے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اتنی برکتوں کے دروازے کھولے گا اس دین کی برکت میرے نبی کی بات سچ ہے میرے نبی کی بات حق ہے نا ہاں اس دین کی برکت اللہ کے واقعی شرط ہے تین حقیقت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے اور یہ مطالبہ ہمارا نہیں ہے یہ مطالبہ سبلی کی جماعت کا نہیں ہے یہ مطالبہ دعوت والوں کا نہیں ہے یہ مطالبہ خالق کائنات کا ہے یہ مطالبہ اللہ اور بالمین کا ہے یہ مطالبہ رب کریم کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے یا الذین ملو دل میں کام ہوا اے ایمان والو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ کچھ اسلام کا کچھ من کا کہ نہیں اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولاسط ہوا کہ شیطان ان نہ ہو نقو اور تم شیطان کی سیوا نہ کرو وہ تمہارا کھلا اور دشمن ہے اسلام کو چھوڑ کر اسلامی زندگی کو چھوڑ کر اسلامی طالبات کو چھوڑ کر کون سی زندگی گزارو گے یہ اللہ کا اعلان ہے یہ شیطان کی سوا ہے اسی دن علماء نے لکھا ہے جہنم میں جانے کے راستے ہزار ہے جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے اللہ کو ناراض کرنے کے راستے ہزار ہے اللہ کو منانے کا راستہ ایک ہے ناکامی بربادی کے راستے ہزار ہے کامیابی کا راستہ ایک ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا و دین اور آپ, آپ کی نائبہ دن سک اگلے دین حقیقت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں آئے اس کے لیے دعوت کی محنت ہے یہ محنت ماردار بننے کی نہیں ہے یہ محنت عہدے دار بننے کی نہیں ہے یہ محنت کارخانے دار بننے کی نہیں ہے یہ محنت چیزوں والا بننے کی نہیں ہے وہ تو ہمارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ تھی ہے وہ مل کر رہے گی چاہے تھوڑی محنت کرے چاہے زیادہ محنت کرے یہ دعوت یہ محنت پوری دنیا کے انسانوں کو ان دین, دین دار بنانے کی ہے کہ دین دار بنو نہوت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو اور یہ بھی میں نہیں کہتا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے نا موت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو اب کون مرے گا مسلمان بن کر جو جیے گا مسلمان بن کر جس کی زندگی مانگ والی جس ہاتھ میں کیو گے اس ہاتھ میں مرو گے اور جس ہاتھ میں مرو گے اسی ہاتھ میں اٹھو گے, گے. گے اس کے لیے میرے بھائی دوست یہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی محنت ہے اور اللہ قرآن فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتے جب تک خود اپنی آپ کو نہ بدلتے تو وہی سب اس محنت کے لیے تیار ہیں ہمیں جینداد بننے کی محنت کرنی ہے اور پوری دنیا تین داد بنے پوری دنیا میں اللہ بسلما بلند ہو ہر انسان اسلام پر آ جائے ہر مسلمان کی زندگی اسلام والی بن جائے یہ بھی ہماری محنت میں داخل ہے کیوں آپ کا مدبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورے عالم کا ذمہ دار بنا کر ہم اپنے گھر کے بھی دار ہم اپنی بی بیوی بچوں کے بھی ذمے دار ہم اپنے اپنے خاندان کے اور برادری کے بھی دار ہم اپنی بستیوں کے ہم اپنے دیہات کے ہم اپنے شہر کے بھی دار ہم اپنے ملک کے بھی دار ہم پورے آدم کی ذمےدار اور اللہ کی جو مدد آتی ہے داری اٹھانے کے مقد آتی جو جتنی ذمے داری کو بوڑھے گا جو جتنی ذمے داری کو اٹھائے گا اسی کے مقدس اللہ کی مدد اس کے ساتھ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی اس کا کوئی کام اٹک نہیں سکتا اس کا کوئی کام رک نہیں سکتا اور اس کے کوئی کام تو روک نہیں اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کرنا سب ساتھ ہو گئے رب ساتھ نہیں ہے کوئی کام بنا نہیں سکتا اور سب ساتھ چھوڑ دے رب ساتھ ہو گیا خدا کی قدم ہمارا کوئی کا بار بیٹا کر نہیں نہ یارب میرا چھوٹنا ہے وزن پھر شاید مجھ سے زمانہ چھوٹ جائے سب چھوڑ سکتے رب پور. اور اللہ دعوت کی محنت کے کی ساتھ کیا فرما رہے مفتا کہہ رہے مفتا تم اور ہارو دونوں اکیلے نہیں ہو تمہارے ساتھ کس اللہ ہے اللہ کون اس کام کے ساتھ کون اسلام نکلنے والوں کے ساتھ کون اس محنت کرنے والوں کے ساتھ کرنا ہمارے ساتھ ہم قسم کھا سکتے ہیں ارے ہماری محنت یہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ کر لو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا جو لوگوں کو اللہ سے چھوڑنے کی محنت کرے گا سب سے پہلے اللہ اس اپنے سے جوڑے گا اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کی قریب ہم بھی علی السلام السلام ہے کیونکہ ان کی محنت ہی اللہ سے بدوں کو اللہ سے جوڑنے کی اس لیے میرے بھائی دوستو کام بڑا اونچا بہت بڑی نعمت اللہ کی کی ہے اور یہ تعداد ہمیں جناب اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے دیکھا اور بری امت سے محنت بہت داستان ہے بری امت سے محنت صرف والوں کو اٹھا دوں بری عمر سے محنت بہت داستان ہے کہ امت سے تین طبقے صرف تین چوتھا کوئی طبقہ نہیں سب بیچان کے لیے آئیڈینٹ کے لیے اپنے اس کے لیے ون اللہ کے رسبے میں دو سب تین مرد عورت اور بچہ ہر مرد کے دن میں ان تین طبقوں کو اپنی محنت کا میدان بنانا کہ ہر مرد کی جاتی زندگی سنت و شریعت والی دین والی دعوت والی ہر فرد کی دن یہ اس کے محنت اور ایک اپنے گھر کی مستورات کو دین کے اعتبار سے دعوت کے اعتبار سے فکروں کے سے اپنی محنت میں شریف تک اور ہر بچہ اور ہر بچی کی زندگی دین والی بنے اعمال والی بنے دعوت والی بنے ہے ایک گھر کا نظام چی سے ایک بستی کا نظام چی سے ایک شہر کا نظام چی سے ایک ملک کا نظام سے اور پورے عالم کا نظام یہ تین طبقہ اور اللہ صاحب میرے دوستوں میں متلا رہے ہیں قرآن میں واقعات موجود ہیں یہ مل ابراہیم ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا اور میرے دوست قربانی اور حج اور سارے آمن کے یادگار ہے اس ایک خاندان کی قربانی کی یادگار ہے مرد عورت اور بچہ مرد حضرت ابراہیم علیہ اللہ کو سلام عورت حضرت حاضراتی اللہ اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ اللہ کو السلام یہ تین طبقے کی قربانی اللہ کو حکم ابراہیم اپنے بیوی کو لے کر اپنے بچے کو لے کر واضح غیر غیر ذرا اور ہنما اس کا تجربہ ترجمہ سر لکھا ہے ایسی زمین جس میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت جس کو پانچ زمین کا کیا پانچ زمین کہاں <خصف> ملک کے شام سے ترکت اور شاداب اور کہاں وہ واقعی ذرا نہیں اللہ نے حکم دیا بیٹھ جائیں وہی بیٹھ جائیں ابھی سے ضلع فکر نہ کریں وہی بیٹھ جائیں یہ واپسی ذرا اب وہاں پر کی بی کو لے کر پہنچے اللہ کا کو حکمت آئی کتنے لڑکی سلا کہ یہاں ڈالو یہاں ڈالو آج گھر چھوڑنا سمجھ پہ نہیں آتا اور یہاں تو گھر سے نکالا گیا ملک کے شام کے سی اور شاداب بابا جی سے نکالا گیا اور کہاں آ کے چلوایا گیا صحرا سوائے ریگستان کے اور میرے دوست بزرگوں اور سوائے میرے دوست بزرگوں فتری اور پہاڑیوں کے کوئی چیز نہیں نہ جین اور چرند و پرند اور نہ کوئی نفاتات جماعتات کوئی چیزیں اور وہ اللہ حقبے دوڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام اپنی سواری سے بیوی با ان کی گود میں بچہ کیا اور ایک گیلا حجور کا اور ایک مشکلہ پانی کا میرے دوستوں کی سواری کے اتار کر نیچے اور واپسی کے لیے پیسے حضرت ہاجرہ نے ایک نگاہ جات کر دیکھا یہ ویرانہ یہ سننا پہاڑیاں یہ ریت کا میدان یہ کیسے گزارا ہوگا آگے بڑھ کے اپنے شوہر کا جامن پکڑا اب پوچھا ہے ابراہیم ہمارا قصور کیا ہے کیونکہ ہاجرہ جانتی کہ نبی ہے نبی ظلم نہیں کر سکتا ضرور کوئی بات کی ہے جس کی سزا کی کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے ابراہیم علیہ السلام خاموش دوسری مرتبہ ہاجرہ نے کہا یا نبی اے ابراہیم کیا قصور ہے تیسری مرتبہ پھر خود کہنے لگی کیا میرے اسلام کا حکم ہے اللہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام سر بھجایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو دعوت چھوڑ دی اور کویا جماعت ہاں حال کے کہہ آپ بے شک چلے جائیں آپ ہمارے شوہر خدا نہیں ہیں وہ اللہ جس کا حکم ہے وہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے بس اور یقین کے علام ہمارا بنا کے دوستوں سی باتیں کہہ رہے تھی سر آپ کو مطلب یہ زمین بنانے کے لیے ہے رحمت اور بربتوں کے دروازے کھولنے کو تیار ہے وہ آ کر آپ کا یم سے چاہیے چاہیے آپ جائیے کیوں ہمارے لیے ہمارا اللہ پاکی ہے اللہ حضرت. اب پانی کی دن چلتا کھجور کتنے دن چلتا اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام بس کیجیے اب اس آبادی سے نکلنے کا دعا مانگی کہام پر بیوی بچوں کو چھوڑ بچا رہا ہوں اب کس شہر کو برکت والا بنا اس بستی کو برکت والا بنا اس بستی کو پھولوں بھولو کی روزی اللہ فرما اور اللہ تم میری بیوی بچوں کی فاضر اور ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کرتے تھے اللہ جب کچھ دیتے ہیں تو پہلے چونک بجا کر ہیں اور ہم اسی میں فیل ہو جائیں گے تو پانی ختم کھجور ختم اب پانی نہیں تو ماں کی چھاتی میں جھوٹ کھا کے آئے گا اب وہ بچہ گھوپ سے دل ملا رہا ہے اور ماں اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی جان بھی کرتی جا اب وہ بچہ بھوک سے سڑپ رہا ہے تو ماں نے اپنے بچے کو زمین پر لکھایا زمین سے لکھایا اور اس نیچ پر کہیں کوئی پانی کی شکل نظر آ جائے کہیں کوئی کافلا نظر آ جائے سفا کی پہاڑی پر چڑھی سفا کی پہاڑی پر چڑھے اور دور تک کے دیکھا کوئی نام و نشان پانی کا نہیں کوئی کافلا نہیں تو نیچے اتری اور نیچے اتر تو کچھ دیر تک چلی تو بچہ نکاح سے ادھر ہو گیا تو دوڑی ہے دوڑی پھر دوڑی تو دوڑنے کے بعد بچہ نظر آنے لگا اپنے بچے سے نکال کر کے پھر مروا کی پہاڑی پر چڑھی اس طرح حضرت حاجران چکر لگائے پانی کی تلاش وہ رب کائنات ساری کائنات کا پالنے والا ہر ساری کائنات کی حاجتوں ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ اپنی بندی کے دوڑنے کو دیکھ رہا ہے یہ میری بندی میری نسبت پر میرے ساتھ اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے سب سے پہلے کو وجا پسند ہے اور ادا نے ادا کو قیامت تک کے محفوظ کر دیا یہ صفا مروا کی صحیح یہ صفا مروا کے درمیان میں مردوں کا دوڑنا عورتوں سے کہا کہ تمہاری طرح سے تمہاری اماں حضرت حضرت حادثہ دوڑ لگا سکتی تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں مردوں سے کا قیامت سکتے میری اس بندی کی قربانی کی یادگار باقی رہنی چاہیے تم دوڑو ہو تو دوڑو، بوڑھے ہو تو دوڑو چھوٹے ہو تو دوڑو بڑے ہو تو دوڑو کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی ہو تو دوڑو اور کمزور ہو تو دوڑو سب پہلے دوڑا دیا اور دوڑنے نہیں دوڑ رہے چا عمرے کے لیے جاؤ چاہے ہج کے لیے جاؤ سفا مروا کی واجب ہے اور ان دونوں کے دن میں دوڑنا یہ بھی میرے دوست فرار دیا کہ دوڑ دوڑنے نہیں دوڑ رہے ہے یادگار ہے یادگار پھر قربانی کی برط کیا تھی اللہ نے بچہ جب پیاس بھوک تھے ایڑی رگڑ رہا تھا مار رہا تھا دو روایتیں ہیں ایک تو توڑی کے رگڑ پر اللہ نے زمین کو پھاڑا ہے اور گمدم اچھا فرمایا ہے اور ایک اللہ نے چبرے امین کو بھیجا اور چبرل امین نے وہاں پر مارا اور اللہ سبار کو سادہ نے اس بچے کے پاؤں کے نیچے سے گم دم کو جاری فرمایا اور گم کیا ہے حضور نے فرمایا گم دم کو صرف پانی نہ سمجھو بلکہ وہ یہ نے مانیہ تھا فرمائیے اس کا بدل جنت سے بھی نہیں تین مرتبہ میرے نبی پاک سراسل کے سینے کو چیرا گیا اور آپ کے کل مبارک کو نکال کر دھویا گیا پر میں تشتری لے کر جبرے جنت سے آئے چھوری جنت کی لے کر آئے لیکن جس پانی سے میرے نبی کا دل دھویا گیا ہے وہ کا سمانی اتنی بڑی چیز ہر زمزم بھوکا پیے بھوک کی بھوک کو دور کرنے کے لیے پیاستا پیے پیاس کو بجانے کے لیے بیمار کیے شفاق کے لیے تاجر کیے تجارت میں برکت کے لیے آپ نے دوستوں مدرسے کا پڑنے والا بی علم کی ترقی کے لیے جو جس نیت کے ساتھ زمزم کو پیے گا اللہ اس کی اس تازت اور ضرورت کو پورا کرے گا اور اللہ نے زمزم قیامت تک کے لیے باقی رکھا یا خاندان کی کی ہے نہیں ساری دنیا میں آجیوں کی بدت سے اور میرے دوست والوں کی بدمت سے سندم کا پانی پوری دنیا میں گرتا ہے اور کوئی مسلمان شاہ جل ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جس کے حلق سے ان کے سندم کا خطرہ آج تک نہ اترا ہو ایسا نہیں ہوتا جلد کو ہوگا ورنہ ہر انسان نے ہر انسان کو اللہ نے سندم کا خطرہ میرے دوست سندم کو اس کے چکھنے پینے کی شاد رہی حجی لے اللہ پہنچاتا ہے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے پورا ہر سال میرے دوستوں برا ہو رہا ہے ہر سال حج ہو رہا ہے بات آری اتنی بڑی نعمت کری خاندان کی قربانی پانی آیا تو زندگی کے پلنے کے نشان قائم ہوئے سب سے پہلے قبیلے لے چرحم آیا اور اپنے حضرت حاصل سے اجازت لے کر میرے دوستوں وہاں پر اپنے خیمے ڈال اور وہ ایک چھوٹی سی وقتی کا نظام قائم ہوا حضراج میں صاف تھا یہ زمزم میری نیست میں رہے گی اور آپ کی سب نے یا جو چیزیں میں ان کو تم کومال کر سکتے ہیں یا خیام کر سکتے اس طرح ایک چھوٹی کی بستی وجود میں آئی پھر دوسرے لوگ آتے گئے قبیلے والے آتے گئے اور ایک چھوٹی کی بستی بن گئی پھر میرے دوستوں کو کچھ حرکہ اتر گئے اسی طرح پانچ یا سات سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بہت ہی غلط اور سمپل جاؤ بچی بھی یا کو دیکھ کر آؤ سواری سے اترنے کی اجازت نہیں آئے آئے لوگ پوچھتے کلے چار مہینے کے لے سال کہاں سے جائے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو تم اپنی بیوی بچوں سے کتنے سال دور رہے کتنے سال کے اور خیال کتنا صرف سواری پر سوار صرف ملنا ہے ہال احواز لینا ہے واپس جانا ہے ٹھہرنے کی اجازت نہیں سواری کی کرنے کی اجازت نہیں ارے دوستو جس کا حال پوچھو تو صحیح اے ابراہیم علیہ السلام پلّہ پوری امت کی طرف سے جدائے خیر سے اللہ کے ہر حکم پر ثابت قدم ہے کی ملت ہے ابھی کچھ بیٹھ نہیں کرتے سب سے ابھی بھی چلتے تھے ارے وہی بیٹھ جاؤ اور جو کھڑے رہے بالو والے ان کے پاؤں پکڑ لے چھو پاؤ پکڑ لو ارے بولو نہیں سوال پہ پاؤں پکڑو آئے سواری بچہ آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے پاؤں چوم رہا ہے چپ بس پیچھے اتر جائے بھئی بھی کہہ رہی کہ آپ ہی کا مکان ہے یا آپ ہی کا گھر ہے چھوڑا تو باقی گھر سیدھا سیزا آگے چھوڑا سا ایک سی جگہ کا کوئی بستی کوئی مکان نہیں تھا اب آئے ہیں سات سال آٹھ سال کے بعد پھر چھوٹی سی بستی وجود میں آگے، جان حضرت ہم کا مکان موجود تھا اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عوامر بربادی کے لیے نہیں ہوتے اللہ کے عوامر گجاڑنے کے لیے نہیں ہوتے اللہ کے عوامر تو بنانے کے لیے ہوتے اللہ کے عوامر تو آباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں شرط اس کے تین کے ساتھ اللہ کے عوامل کو پورے کیے آبادر ملے اب چھوٹا بچہ خوبصورت جسے دوست پتا باسی ہاں کو اس میں دے کر گئے تھے اب وہ بچہ پانچ چھ سال کا نقوص کا نور اس کی پیچانی سے چمک رہا ہے میرے دوست بزرگوں وہ بچے کی محبت دل میں آ گئی اب جب واپس چلے تو اسی کی اسماعیل کا خیال تو اللہ نے کہا ابراہیم دوستی کا دعوی ہم سے اور دل میں کوئی اور خلیل اللہ ہم نے ہمارے خلیل میں دو اللہ نے خا دیا کہ صبح کرو صبح. صبح. صبح کرو صبح. یہ دل تو صرف رب کے لیے ہے رب. محبت سب سے ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ خاص ہو اللہ خود قرآن نے کہہ رہا ہی و رسول ہی وہ جہادی سب اللہ کی اس کے رسول کی کے راستے کی محنت کی یہ محبت غالب ہو تمام محبت ہو کر اللہ کہہ رہے تم انتظار کرو ہمارے حکم کا کہ اللہ حکم دوری کرنے والوں کو منزل مخصوص تک نہیں پہنچاتا اور یہاں علماء مبتری نے لکھا ہے اللہ کے حکم سے مراد انتظار کرو اللہ کے آزاد کا اللہ کی محبت غالب نبی کی محبت غالب اللہ کی جین کی محنت کی محبت خالص تمام محبت ہو کسی کی محبت سے شہریت انکار نہیں کیا اللہ نے منع نہیں کیا محبت سب سے ہو یہ انسان کسی طرح سے جس جگہ پر بیستا اس جگہ سے بھی محبت پیدا ہو جا. اللہ نے اس کی رعایت کی کہ محبت سے منع نہیں کیا لیکن کا یہ سب کی محبت اپنی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب کے سب یہاں خالی بات اللہ پھر واپس آئے کے لیے اپنی, اپنی بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے دیکھو میں بنیاد بتا اس محنت کی یہ تینوں طبقوں پر محنت کی بنیاد ہے اس کو سمجھو ابراہیم علیہ السلام نے حاضرت کے ساتھ بیٹے کو تیار کر کے بیٹا لے کیا اپنے بیٹے کو لے کر چلے مینا کی میں مینا کی واضح زمین اور آسمان حیران ہے کہ کی کیا ہو رہا ہے ایک طرف صاف ہے ہاتھ سے چوری ہے اور ایک طرف بیٹا ہے صبح ہونے کے لیے تیار ہے آپ نے کہا ابراہیم اسلام نے کہا بیٹے میں نے ہاتھ دیکھا ہے کہ میں تجربہ نام پر صبح کر تو بیٹے نے کہا آپ کو اللہ نے دھپ دیا ہے آپ کو پورا کیجیے انشاءاللہ شاء ساتھ اس سابق قدم پائے گی وہ صبح کرنے کو تیار یہ صبح ہونے کو تیار پھر بیٹے نے کہا میری تین باتیں آپ مانگے باپ نے کہا میرے آنکھ پر پٹی مان لے ایسا نہ ہو میرے گلے پر چھری رکھے تو میرے دل میں موت کا خوف حالی بھر پھر باپ نے کہا کہ جان میرے بھاگ پاؤں پاگ ایسا نہ جب جسم جس پر چوری چلے تو میرا جسم سڑپ نہیں لگے اور آپ کے بھی پر پٹی باندھ لے ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں بیٹے کی محبت والی بات ہے آنکھوں پر پٹری باندھی چھری دیر کی گئی اور چوری چلی ہے میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور ایک نبی کو میرے دوست شبد کو چالیس جنتی مردوں کی طاقت دی جاتی اور انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ چوری چلائی نہیں چھوڑی کٹ کرنی نہیں ہاں پھر اس کیا اچھی کیا, کیا چلتی کیوں نہیں پھر دوسری مرتبہ چوری چلی تو میرے دوست سمجھو چوری چلی خون کے فموارے نکلے ہاتھ خون میں گرم ہوا اور ادیب سے آواز آئی ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا لیکن جب چہرے میں نے دوست چہرے سے پٹ, کپڑا ہٹایا تو اللہ چلے اسماعیل ایک طرف کھڑا ہے اور میٹا صبح ہوا پڑا ہے اللہ چوری چلواتے ہیں جان لینے نہیں دیتے ربی اللہ سبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے اور اللہ چہر ابراہیم انہوں نے اپنا خافت کر دیا امتحان میں پورے اتر اللہ نے قربانی کو بھی باقی رکھا او ملت ابراہیمی او ملت ابراہیمی کے ماننے والوں ہر سال یہ جانور کا جو دبا کرنا ہے یہ یادگار ہے خود ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی اسی لیے برماتے جانور کو مانوس کرو جانور کو کچھ دن پہلے خدیف کے ناؤ تو مانوس ہو جائے اس کے جی لگنے لگے اور پھر اس سب سے سب سے ہاتھ کرو کہ میرے دوستو کچھ دل میں تڑپ آئے اور یہ یہ قربانی جانور کی نہیں ہے یہ محبت کی قربانی یہ نفس کی قربانی یہ خواہشات کی قربانی یہ طبیعتوں کی قربانی ہے الزا قسم کے مقابلے ہم نے قربان کر دی. ہم نفس کے بندے نہیں خواہشات کے بندے نہیں طبیعتوں کے بندے نہیں ہم الزہ کے رسول کے پھر میرے دوستوں کے بار, میرے دوست نے میرے دوست دوست آئے چوتھی تیسری وقت پراجرہ پبادال ہو چکا تھا شوہر کو اپنی بیوی کے انتقاد کی خبر نہ ہوئی اور اپنی بیوی کے دفن کی بھی خبر نہ ہوئی میرے دوستوں قربانیاں دیکھو قربانیاں ہاں یہ چیز یہ بل ٹھیک رہیں گے نہیں آئے آج تو سچ ہے کس کی رشتے دار کی اس کے لیے دعوت کا تقاضہ چھوڑ دیا بعد میں جائیں گے شادی ہے اور وہاں تو بیوی کا انتقال ہوا ہے تو پتا چلا بھی اور حضرت حضرت استعمال کا نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا اور نکاح میں بھی باپ نہیں باپ نہیں ارے دوستو دعوت اس کا نام ہے قربانی اس کا نام ابراہیم کا جو شرط ملا اسی لیے ملا ہے سب چھوڑیں گے دعوت کے تقاضے پر دعوت کا تقاضا نہ چھوڑیں گے کسی تقاضے ابراہیم <سؤال> علیہ السلام گھر پہنچے تو یہ اسماعیل موجود نہیں تھے تو اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے اس کو پتا نہیں کون نہیں ہے لیکن وہ عورتوں میں بات ہوتا ہے نا دکھڑا دکھڑا گولی उसने का उनको क्या काम फिर होंगे घर की शिकत तो है फिर से होंगे जब ये शिकायत इस्माही इब्राहिम ने सुनी तो उका कहा जब इस्मा आए तेरा शोहर आए तो उसके कहना की प्रेमिया थे, और उन्होंने यूं का, मेरी घर की चौखट ठीक नहीं है इसको बदल जाए फिर चले गए बस इसमा تو انہوں نے کہا تم کی بیوی نے کہا آئے ایسے آئے تھے اور انہوں نے یوں کہہ کر گئے اور میرے باپ کے ابراہیم علیہ السلام اور یوں کہہ گئے کہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں اس کو صلاح دے گئے تو جا تجھے صلاح کے سو آزاد ہے جو چاہے گا شکایت والی عورت نبی کے گھر میں نہیں رہ اور یہ علما نے کشید دکھتا لکھا ہے امام اللبیا آپ کا مدنی کو بھی اسی میں نش... اسی خاندان میں آنا تھا ایک عورت ایسی جو نبی کے گھر میں لینے والی نہیں وہ اللہ, اللہ کی نبیت آپ صلی اللہ کے نہ میرے دوست منسل میں سے نہیں اس نسل میں سے نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کی نبیت کو آپ نسل کے آنے سے پہلے وہ عورت بچی تھی دوسری عورت سے لکھا ہوا اور اللہ نے اس عورت کی نسل سے امام المبیا آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا پہنچا تو عورت کا بھی مسئلہ آیا عورت کا بھی کیا حضرت ابراہیم تیسری مطلب آئے خوش آپ گئے کا کہ اللہ سے یہیں کہیں ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر بڑی خیریت سے اور آپ کے پھر چلنا ہے اللہ نے بڑی مد کر دی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہت سے کاپ دے جب تیرا شوہر آئے تو یوں کہنا کہ گھر کی چھوکٹ صحیح ہے اس کی حفاظت کر ابراعیل علیہ السلام کے میرے باپ تھے اور میرے باپ نے کہا کہ تجھے اپنے گھر میں رہنا ہے تمہیں پھر میرے دوستوں کو آئے اب اللہ نے حکم دیا کائے تھا کہ بے فلّہ کی کامیاب کا میرے دوست انجینئر کون ہے حضرت علیہ السلام و السلام ہے میرے وہ معمار کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام ہے اور مزدور کون نے حضرت اسماعیل علیہ السلام السلام ہے یہ اس پاکستانی عمارت کے بنانے کا لکھا سات پہاڑیوں کے پتھر جمع کیے گئے کتابوں میں محفوظ ان کے نام پھر ان سے میرے دوست تعمیر شروع ہو گئی نشانات بنا کر گئے امیر ان نشانات پر تعمیر کی گئی ہے تعمیر شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے اوکارا مٹی اور جو ضرورت کا سامان تھا اس کو اٹھا اٹھا کر دینے کا کام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام پھر میرے دوست تعمیر اونچی ہو گئی اب اوپر پہ جانا مشکل نے کتر اتارا تو پتر کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اس پتھر میں کھڑے رہ کے تعمیر کرتے جیسے تعمیر بڑھتی پتھر اوپر ہوتا جاتا اللہ بتا رہے کہ جب تعمیر ہم کروائیں گے اپنے گھر کی تو نظام بھی ہم بنائے گی پھر اللہ نے بیت اللہ تعمیر کروائی بیت اللہ تعمیر ہوا پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگاؤ ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی کہا نہیں تم نے قربانی دی ہے اب تمہارا کام آواز لگانا ہے اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے ہم پورے آدم میں تمام انسانوں تک آپ کے پیٹ کے جو بچے ہیں ان بچوں تک اور عالم ارواح میں کتنی روحیں ہے ان روحوں تک اس آواز کو پہنچائیں اور اللہ میں آواز پہنچائی اور پھر کس نے کتنی مرتبہ تک طے کہا کورے خوش نصیب تھی اور روحیں جنہوں نے دما دم رپیش گئے جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ شخص کو پہنچا کر رہے گا کہ ساری دنیا کا حکومت اور ساری دنیا مل جائے کہ بھائی اس کوئی نہ ہے کس کے مقدر میں رپیش لکھی گئی ہر اس سال تحد اللہ پہنچنا مقدم میں طے ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یہ خاندان کی فرمائی پھر اللہ نبی خاندان آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا وہ محمد عربی جس جیسی شان وعدہ جس جیسی عظمت وعدہ جس جیسی بزرگی وعدہ جس جیسے بفاق وادہ نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت کیا ہے شیخ تازی جملہ کے اندر خاموش ہے مختصر چلہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ کفاغ ہے کسی کی عظمت اور بڑائی بزرگی ہے اور کسی کی شان ہے وہ نبی قلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سات جو محسن انسانیت ہے جو محسن انسانیت ہے. وہ جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان ابھی نبی کے دو زمانے ایک زمانہ نبوت سے پہلے کا ایک زمانہ نبوت کے بعد کا نبوت سے پہلے کے چالیس میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں میرے نبی کو کوئی بڑا دینے والا نہیں میرے نبی احساس پھر کی کی کسی کی لڑائی نہیں کسی کی مخالفت نہیں بلکہ پورا مکہ پورا عرب پورا حجاز یہاں آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے فرماتا ہے میرے دوستوں امین آ گئے سابق آ گئے سچے آ گئے سب آپ کی شان سب آپ سے محبت کرنے والے سب آپ کی نامے میں سو سب کو بچھانے والے سب آپ کو دعا سب آپ سے محبت کرنے والے لیکن جب اللہ کی نبی کے سر مبارت پر نقوت کا تاج رکھا گیا نبوت تو دن ملی تھی جب آدم علیہ السلام کال اور مٹی میں تھے ابھی ان کا جسم بھی نہیں مزہ تھا اس وقت سے میرا نبی اللہ کا نبی ہے خود آپ نے پڑھنا ہے میں اس وقت پہ اللہ کو نبی ہوں جب میں سب حضرت اعظم علیہ السلام اولی سب سے پہلے کس کے نور کو اللہ بھی بنایا اور آخری نبوت میں سب سے آخر اللہ نے جس کو دنیا میں بھی کیا تو آپ کے کی نبوت میرے دوستوں کو تو حضرت اعظم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی پھیلتی ہے اور اس کے لیے مختلف روایت میں مجھے شکن چیزوں کو نہیں کھیلنا ہے نبو اتنی بڑی جب کچھ نہ تھا تب بھی میرا نبی نبی کام <تصفيق> تو دیکھو کچھ نبی علیہ وسلم کی نبوت جب جبا سڑے وبا کا تاج رکھا گیا کہ نبی علیہ وسلم پر جب پہلی وہی آئی علیہ وسلم میرے دوست کوئی سپاسی پارش میں کھڑے رہتا آواز لگائی اور والوں کو جمع کیا پہلی گاوت یا یوناس یا یوحنا اللہ اے لوگوں کہ ایک ہے تو اس دنیا کے انسانوں کو حساب کر کے میرا نبی دعوت دے رہا ہے یا یو الناس کی تو موجود ہے ان کے لیے نہیں تھا یا یو الناس کیا مقصد سے آنے والے انسانوں کے لیے اے انسانوں سن لو اچھا تمہیں دونوں جہاں کامیاب کرے گا اگر تم ایمان قبول کرو ابھی جیلان کو سنتے ہی اس دعوت کو سنتے ہی سب سے پہلی مخالفت پہلی دعوت پہلی مخالفت پر کہ کھڑا ہوا بول رہا ہجو کھڑے ہو کر محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے کیا تھی اس کے لیے ہم کو جمع کیا ناؤ بلّا ناؤ بلّا ناؤ اور اللہ نے حضرت اللہ پاک نے حضرت میرے ابو داس لہر فلانچ کی جہنم کی تہذیب دعوت کی مخالفت اللہ برداشت نہیں کر دعوت کی مخالفت پر اللہ بخیر نظام نصاب کا پر ہے کام نہ کرو اگر ہمت نہیں میرے دوست میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ لیکن کام کی مخالفت کرنے والا ہر وقت خطرے دی. یہ کام کسی کا نہیں ہے یہ کام اللہ کا ہے ساری اول اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ صاحب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوست دعوت کے لیے محوس کرنا ہے اور اللہ کی نبی کے واسطے سے یہ دعوت کی نعمت یہ دعوت کی امانت پوری امت کو دی جی گئی کہ قرآن حسل بننا تھے ہمارے نبی کا فضل بننا سے اور یہ امت حد نا سے جس مقصد کے لیے قرآن آیا جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی آئے اسی مقصد کے لیے امت آئی ہے ہم دنیا کمانے چیزوں کے دیوانے بننے کے لیے نہیں آئے ہم مال و دولت سے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں آئے اللہ اعلان کر چکا زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی جاندار مخلوق ہے اس کا رسک میرے ذمہ ہے کوئی اپنی مقدر کا ایک دانہ کھائے بغیر بھر نہیں سکتا اور کوئی اپنی مقدر کا ایک دانہ سب کے مقدر میں نہیں ہو سکے کوئی پا نہیں سکتا کے لیے تو اچھا راستہ اختیار کرو حلال کو اختیار کرو اور اپنی روزی کو دور نہ سمجھو السا کسی کی روزی کبھی نہیں اتارتا نیت کا کھوج ہے جب روزی کو گندا کرتا ہے اپنی روزی کو ناپاک بناتا ہے پاک ہے جیسے بارش کا پانی پاک اترتا ہے اللہ کی طرف سے پاک روزی کا نظام چلتا ہے سمجھے بھائی جیسے مقدم کی روزی دور نہ سمجھو کبھی اللہ آزما کر دیتے کبھی اللہ خوش ہو کر دیتے اللہ کا نظام ہے لے دینے والا کو اصلاح تو اللہ ہے سوری دنیا کے دئیمان ان کو بھی اللہ حفاظت سوری ان کو بھی پاس آئے. اللہ فاطر جو اللہ نافرمانوں فرمانوں کو پاک ہے تو اللہ فرما ڈاروں کو نہیں جائے گا صحابہ صاحبہ چٹا چھٹا فرماندار بنے کیسے امت اللہ کی دین کے کام کا مقصد لگا کر کرے گی اللہ اسے نہیں جائے گا قرآن سب سے پہلی آئے کہ رب العالمین کل کائنات کی کل مخلوق کی کل ضرورت کا پورا کرنے والا تھا ضرورت کا پورا کرنے والا کون ہے اور میرے دوستوں قرآن کیا آخری ہے پلاؤ زبیر اے نبی کہہ دو میں پھلا مانگتا انسانوں کے رب سے ہے انسانوں تمہارا رب ربی اللہ ہے تم اپنے رب نہیں تم اپنے گھر کے رب نہیں تم اپنے بیوی بچوں, بچوں کے رب نہیں تمہارا رب ربی اللہ ہے تمہاری بیوی کا رب ربی اللہ تمہارے بچوں کا رب ربی اللہ ہر آنے والا اپنا روزی دے کر آتا ہے اللہ کسی کی روزی کسی کے ہاتھ دے دیتی ہے سب کی روٹی کا دینے والا کون اللہ ہے اللہ اور وہ اللہ ہم نے اپنا رب مانا ہے رب میں نے کی زندگی کو زیندار بنایا اس کے لیے نفر حرفت ہے یا پھر نفرتی طبی اللہ والی محنت ہے اپنے جان و مان کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا ہر سال چار مہینے جن کے اندر چار مہینے نہیں لگے وہ تو پہلی فرصت میں نقد چار مہینے ہمیں اللہ فراہمی نکل گیا کے چار مہینے لگ چکے وہ پانچ مہینے بیرون کے ارادے کرے کہ دنیا کی ملک پیاسی ہے لوگ ترس رہے ترس رہے کوئی کی بات کا پہنچانے والا کوئی ہمیں کی طرف والا کوئی ہمیں ایمان کا سکھانے والا کوئی ہمارے دل دنیا کو آپ کرنے والا کوئی آسا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کس نے ملک کے جب جماعت پہنچی تو جماعت کو دیکھ کر دینے لگے تم بہت دیر سے آئے ہماری پورے خاندان ہمارے باپ ہمارے بھائی ہماری پا ہمارا خاندان سب حالت سے مجھے دنیا دی گیا تم بہت دیکھ گیا اور ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہم اپنے پیٹ اور گھر دیکھنے میں لگے ہوئے بے نفرتی سبھی لتا والی میں ہے اور میرے دوست محنت اپنی مستراد کو اپنی محنت میں شریک کرو ہاں اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا تبلیغ والے نہیں کہہ رہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو ہر اپنے اہل ویات کو کیا کے آپ سے بچاؤ اس کا اندر انسان بہتر ہے اور دلی رضی اللہ تعالی کی تفصیل میں فرماتے انہیں اللہ قدیم سکھاؤ انہیں اللہ قدیم سکھاؤ اور پورے امت کی فکر پورے عالم کی فکر اپنے گھر سے بے فکر ہاں آج آج یہ کہ باپ کی تعطیل بھی چھوٹ رہی اور بیٹے کی میرے دوست چما بھی ہو رہی اور باپ کو بیٹے کی چما کے نہ پڑھنے کا ہم نہیں ہے اپنے گھر تال کیا ہے نہیں اللہ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی محنت سے تین طبقہ مرد عورت ازد کیا یہ نہیں ح سب کو بولیے مردوں میں حکومت سے رضی روسی اللہ الطالو بچوں میں عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ الطعانہ اور بچوں میں حضرت ابراہیم حضرت علی رضی اللہ علو یہ تین سب کے بجا تین سب کو اللہ کے ربی ربی محنت پہ شامل یہ تینوں سب کا محنت کا میزا ہے اور ختیجہ رضی اللہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اماں جان سب سے پہلے مال دینے والی اما جان میں میرے دوستوں کی مالداد عورت گھر میں سونے اور چاندی کہیں تھی لیکن جب اللہ کے نبی نے محنت شروع کی اپنا سارا مال دے کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا ابا یا نبی اللہ میں اور میرا مال یہ سب اللہ کے دین کا ہے دین سال کیا میری طالب نے اس دین کے لیے پتے جمائے پتے اس دین کے لیے اور یہ مقصد کی مالداد ترین عورت اس ہار کی دنیا سے رک لیے گھر میں تین دن کا پاکا تھا اور بدل پہ جو کپڑے تھے تو اسے بارہ دیگر سیون لگے ہوئے تھے اور اس ہار کی دنیا سے جا رہی ہے اے اللہ کے نبی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اللہ عظیم دنیا میں زندہ ہو یہ میری محنت اور میری زندگی کا مقصد حضرت دنیا سے یہ رخ یہاں اور حضور علیہ سلم کے زمانے میں ہر عورت اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتی ہر عورت خبر ہر عورت عادت میں شریف مائیں تشکیل کر رہی اپنے بچوں کو جان دینے کے لیے عورتیں تشکیل کر رہی اپنے مردوں کو جان دینے کے لیے بہنیں تشکیل کر رہی اپنے بھائیوں کو جان دینے کے لیے سب کا ایک جذبہ تھا اللہ قسم دنیا میں زندہ ہو ہمارا گھر ہمارا پورا خاندان اتر جائے ہم اسے اتارنے کو تیار اللہ پسند قربان دا. کہ بھائی ارے حضرت خنتا کی تشکیل معلوم ہے بڑے ہو سنے ہو چار جوان بیٹوں کی تشکیل ہو رہی ہے ہماری جموگ کی بیوی اپنے شوہر کو تانا دے کر تیار کر رہی ہے سب گھروں کے نمبر وانی کما ہو سب کے جو نکلو اور نکالو تنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے حرام رسولی اللہ نے ایک صحابی ہے جو اللہ کی نبی کی رشتے حضور تھی حضرت ان کا معمول تھا کہ سب اکثر دوپہر میں ان کے گھر جا کر آرام کیا تھا ایک دن دوبیر تم کے گھر میں آرام کر رہے تھے نبی اُم نے پوچھا, نبی اللہ, میرے ماں آپ پر قربان فرمایا مجھے خواب نے میری امت کا پہلی بیڑا دکھایا گیا کیوں سمندروں کو چیزتا ہوا اللہ سے راستے میں چار آیا تو حضرت حرام نکلا یا نبی اللہ میرے لیے بھی دعا کر اپنی تشکیل کروا رہی ہے کہ میں بھی اس جماعت میں موجود ہوں حضور نے دعا فرما دی جی کہ ام حرام تو اس جماعت میں شریک کون شریک ہے ام حرام عورت کون تشکیل کر رہی ہے میری پھر کروا رہی کیا عورت اور کون دعا تشکیل قبول کر رہا ہے وہ حضور پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ ہوئی پھر مسکرا کر رکے پھر ام نے حرام نے پوچھا میرے ماں باپ آپ کا کچھ بھائی یادہ جو مسائل کیا اسی طرح سمندر کے چیر جینوں کو چیر کا اللہ کے عورتیں بھی جا رہا تو میں نے دعا کر دیجیے میں دوسری جماعتیں بھی کیا جذبے ہوں گے عورتوں کے دوستوں کا شوق ارد کپڑوں کا شوق ارد مکان کا شوق اردو زیور کے شوق اور وہاں اللہ کے دین پر جان دینے کے شوق تو ام نے کہ حضام تم پہلی جماعت میں ہو دوسری میں نہیں ارے ہی ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب پہلا پہلی میڈا تو آپ کے راستے میں گیا ام نے حضام اپنے شوہر کے ساتھ راستے میں واپسی کے موقع میں قبرست کے مقام پر اپنی سواری سے چڑھ رہی تھی یا اتر رہی تھی کہ سواری پھر اور اپنی سواری سے نیچے گری گندن جھٹی ٹوٹی اور عملہ کے راستے میں شہید ہوئی اور راستے میں جان دی کہ مردوں کی قبر میں نہیں بنی عورتوں کی بھی قبر اللہ کے راستے میں بنی اب یہ مجمع جو بیٹھا ہے میں تو ان سے پوچھتا ہوں ایک بات کی اپنے فرد تک پوچھو اپنے آپ سے میں ہاتھ میں اٹھواؤں گا اپنے فصل سے پوچھو کسی کی دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال شادی ہو چکے کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا ہے کرنا کی بندی تجھے سنے بادشاہ کی یاد ہے ساری دنیا کو دیندار بنانے کی فکر اپنے گھر کی فکر دیں آدھا گھنٹہ گھر کو دینے کو تیار نہیں چاہو بیٹھو ہم اپنا قرآن صحیح کرے آؤ بیٹھو ہم فضائل کی تعلیم کر لیں منتظم حدیث کی تعلیم کر لے آؤ بیٹھو ہم ہم چھ سے پانچ کا مذاکرہ کر لیں ہمارے گھر کے ایک ایک بچے بچوں کا ودا تعبت کریں گے اب بتاؤ گھر میں کل کیسے آئے گا سے مارپیٹ سے ہم بات بہت حجیب میں بہت شاپ کے بہت نرم ہے ہر اتنے کرنے جب ہم گھر کی چیڑوں پہ چڑھتے بیوی بچوں کی چڑکی دھڑکنے تیز ہو جاتی ہے اور دلّی جلدی کر دیتے جل تنا کمال میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آج ہمارا مزاج ہے گھر میں نرمی ہے وہاں پر سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ نرمی چھپتا بیوی بچے اکھ میں بھی ڈنڈ نہیں آئے گا سو آئے گی نفرت تو آئے گی منافکت تو آئے گی پھر نہیں آئے گا دین پہ نابال کی برکت میں آئے گا ارے دوستوں اپنے گھر میں نابائز کو چند پڑو ایم پی کا کوئی تہاس کا رہنے والا گھر مسلمان کا گھر ایسا نہ ہو پوری ہندوستان سے آنے والے سونے کے جو سو جہاں سے آیا ہے ان کا کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر میرے دوست ان اعمال کو زندہ نہیں کرنا ہے کار ہم اتنا نیت کرتا ہے ان اعمال کو زندہ کریں گے کون کون کرے گا ہمارے پورے مسئلہ کو اور ان کے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور لائف سمجھنے کی مدد سے پورے آدم میں ان امال کو زندہ کرنا ہے ایک سب کے میں قرآن کی تجویز کا الفاظ ہو اپنے بیوی بچوں کے قرآن سے صحیح کرنے کی محنت کرو اپنے بچے بچوں کے لیے اپنی مسجد مکتب کا انتظام کرو کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی مکتب کی تعلیم سے محروم نہ ہو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ ہو بڑے زالی وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ ہو آج پچاس پچاس سال کی عمر کا آدمی جب چالیس گھنٹے میں بیٹھتا ہے جماعت میں نکلتا ہے اگر اسے پورے پاس میں نہیں آتی کرنے نے آس پاس نہیں آتے وہ روتا ہے روتا ہے کاش میرے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا ہے ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے اپنے بیوی بچوں کا فیوچر اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کرنے کا ہے آخرت کو برباد کر. ہم منع نہیں کرتے خدم اپنے بچوں کو کچھ نہ پڑھاؤ ہم کہتے جو چائے بناؤ ضرور کہتے ہیں پہلے انہیں قرآن سکھاؤ انہیں دین سکھاؤ یا فرق سکھم اتنے سارا بت کرو دوستو ہماری بستی میں ہماری مسجد میں ہمارے مسلموں میں ہماری مسجد کے میرے دوستوں کو اگر بچیا سکھانا ہے وہاں نماز ہوتی ہے ہم وہاں پر کا انتظام قائم کریں کریں گے اس کے चंदा کوئی چندہ نہیں اس کے बिल्डिंग کوئی نئی بلڈنگ کا انتظام نہیں ہر اس کے لیے کوئی تدیق کتاب نہیں جو ترقی چل رہی ہے اسی ترقی کے ساتھ ہمیں اپنی بستیوں میں ہمیں اپنی مسجدوں میں مقصد کے نظام کو قائم کرنا ہے کہ وہ کریں گے اللہ میرے لیے खड़े آسان کرے یہ پھر کچھ کھڑے ہو گئے پھر کچھ کھڑے ہو گئے ارے پھر پاؤں ہی پکڑنے والا ہے ارے کے پاؤں ارے سب پاؤ تو پکڑو اور دوسری چیز سب میں کیا کرو ارے گھر دیکھو ہی جانے اب وہ دیکھنے میں فون کھڑا ہے دیکھ لے گا دوسری چیز کیا ہے اپنے گھر پہ میرے دوستوں فضائل کی تعلیم فضائل اعمال فضائل سسکار منتخب احدیب ایک دن منتخب حدیب کی تعلیم ہو اور ایک دن فضائل اعمال اور فضائل سسکار کی تعلیم اور تیسرا عمر اپنے گھر میں چھ صفات کا مذاق کرا بیان نہیں تقریر نہیں یہ چھ صفات کا مذاق اپنے گھر میں زندہ کرو ہماری بیوی ہمارے بچے ان سب کا مزا صابت کا بنا ہمارے بڑے پہلے اس کا مزاح صابت کا نہیں بنا واقف اسی کے راستے پہ گھر میں آئے گا اور آپ اس کی زینداری کے باوجود اس آنے والے واقف کو نہیں روک سکے اس کے گھر میں کیا کرنا ہے ارے بولو چھ صفات کا مذاق کرا روزانہ سچتا صفات چھ صفات کا مذاق اپنی گھر میں روزانہ استعمال کے ساتھ کرنا اور روزانہ چھٹے نمبر پر اپنے گھر میں تشکیل کرو سمتا کرو جیسے میں نے کہا نا حد گھنٹہ تشکیل کر رہی ہے بچوں کی حد تک ہماری چمی تشکیل کرے پشوہر کی ایسی ہر گھر میں چھٹے نمبر پر تشکیل کرو سمندہ ماں اگر چھ نمبر کہہ رہی ہے تو ماں تشکیل کرے بھٹکے صرف تین دن کا چاہ. بیٹے تیرے چلے کا کیا بیٹے بہو تین دن اپنے شور پہ تب کب جائے گی اب گھر میں تشکیل کرو بیٹا تشکیل سے نمبر پہ انٹر تمہاری کرلے کا کیا اب جب گھر میں روزانہ تشکیل کرو چلنا ہوگا بتاؤ جب کوئی تقاضا آئے گا گھر میں کوئی روکنے والا بنے گا کہ سب نکلنے میں مدد کرنے والے بنے گے ارے بولو نا سر تشکیل کرو گے روزانہ اور پانچواں کام اپنے گھر میں پھر مشورہ کرو کل کتاب کون پڑے گا چھ نمبر کا مذاکرہ فون کرے گا کہ دن بھر فکر ہو اب ماں کی ذمے طے ہوا کتاب کا پڑھنا ہم پہلے کتاب دیکھے گی یہ پڑھو یہ پڑھو نشانی لگائے گی دیکھو نمتبہ پڑھ کر دھیان لگائے گی دعا مانگے کے اللہ سے میرے ذمے تعلیم دے لیے ایسا تو تعلیم کا ناکام کر دے کسی لڑکے کی میں چھ نمبر ہوا وہ صبح کے شام تک منتخب حدیث دیکھے گا حقیقوں کو یاد کرے گا کہ مجھے چھ نمبر پہ حدیث سے سنانی ہے اور وہ بھی دو کے دعا مانگے گا کا مقابلہ پھر بھی آپ کی تجویز کا حصہ قرآن کا پڑھنا چھ نمبروں کا مقابلہ اور پانچواں اپنے گھر میں سب کریں گے ارے نیم تو پرواہ ان شاء اللہ اتنا بڑا مدمہ بولے تمہیں سب مردہ بھی اٹھانا چاہیے کریں گے کام تھی جس محلے میں جہاں جہاں مستور اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے شرائط کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان اجتماعی تعلیم میں اپنی مستورات کو اپنی بچیوں کو میرے دوست اپنی ماں کے ساتھ بھیجنے کا اگر کریں نہیں ہو رہی ہے وہاں پر اجتماعی تعلیم کو شروع کرنا ہے شرائط کو پوری کرنے کے کی ساتھ کیا کریں گے وہاں پر اجتماعی تعلیم کو شروع کیسے کریں گے جلد سے جلد شرائط پوری کرو کہ ہماری کوئی بستی کوئی محلہ کوئی کلیے اس کی نہ ہو جہاں پر مستورات اجتماعی تعلیم کا نظام نہ جیسے مردوں کے لیے ہفتے میں کن شب گزاری ہے عورتوں کے لیے ہفتے میں کن اس محلے کی اجتماعی تعلیم کی شکت ہے وہ مردوں کی فکر کو بڑھانے کے لیے یا عورتوں کی دعوت کی فکروں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں اپنی مصورات کو اہتمام کے ساتھ اور اگر نہیں ہے تو وہاں کوئی شرائط کو پوری کرنے کی کوشش کرو اور مصرورات کی اجتماعی تعلیم سے جو ایک ایسا گھر ہو جس گھر کے مردوں کا وقت لگا ہوا ہو اور مستورات کا وقت لگاؤ تو بہت بہتر مطلب کم سے کم تینی مزاج ہو اس گھر کے اندر مستورات کی استعمال شروع کر دی جا سکتی ہے اور کوئی گھر میں خراب پانچ نہ دوسری شرط اس محلے بستی میں اشرے والی مستورات چلنے والی مسئلہ کی تعداد میں ہو تو اس محلے کی اجتماعی تعلیم کو سنبھال اور تیسری شرط اس محلے کی مزید بعد مضبوط ہو جو ان کی تعلیم کا مشورہ کر سکے اور ان کی تعلیم کی نگرانی کر سکے آپ بتائیے تین شرط پوری کرنا کتنی کیا مشکل ہے تو وہ ہر محلے میں ہر بستی میں ان شرائط کے ساتھ اجتماعی تعلیم شروع کریں گے یہ ہے اپنی مصدوراک کو دعوت کی فکروں پر چلانا یہ ہے اپنی مستوراک کو اہتمام کے ساتھ دین کی فکروں پر لانا سمجھے بھائی اور روزانہ گھر کو وقت دو روزانہ گھر کو وقت دو یہ ہم نہیں کہتے اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی بچوں کو جان دن کے سے بچانے کے لیے وقت دو سبھی گھر کے لیے وقت فارغ کرو گے نا یہ دو تعلیم ہے دو تعلیم ایک تعلیم مسجد کی ہر ایک تعلیم اپنے گھر کی یہ ہر مرد سے سر ہے تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اجتماعی تعلیم کا اعتماد کرنا ہے رخ کے احتیاط کی بھی کریں گے کریں گے نا ان شاء اللہ اور ایک میرے دوستوں مستورا قرول کے راستے میں نکالنے کی محنت اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ تین تین دن کے لئے لے جاؤ نہیں نہیں ہر تیسرے مہینے دو مہینہ تو ہم اپنے مردوں کے ساتھ تین دن لگائے تیسرے مہینے میں اپنی مصرات کو تین دن کے لیے اپنے ساتھ لے جائے بعد نکلنے کے بعد عورت کی سمجھ میں کام آتا ہے اور اللہ نے ہفتے قبول کرنے کی اصطد ہر سے زیادہ عورتوں میں رکھی ہے دین پر چلنے کی افتدا ہر سے زیادہ عورتوں میں رکھی ہے دور کے وکاس کے بعد مردوں میں تو اقتدار ملتا ہے لیکن کوئی عورت مختص ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے اس کے لیے اپنی مصراط کو اپنی محنت کے ساتھ کرنا تین دن سے میں اپنی مصورات کو لے کر چل جاؤں اور, اور مصورات کو جماعت سے نکالنے میں تین چیزوں کا اہتمام کتنی چیزیں بھائی تین چیزیں ایک تو نکلنے کے زمانے میں مکمل پردہ ہو شاید پہلی مرتبہ مستوراتے کاغیر پر قدر پردہ پڑت نہیں ہے مسجد کے محلے کے اجتماعی تعلیم میں جڑے اپنے گھر میں آمد کرے پردے کے بغیر عروج نہیں ہے اور مکمل پردے کے معنی کیا ہے ہاتھ کا بھی پردہ اور میرے جو سب پاؤں کا بھی پردہ ہاتھ میں بھی مو سے پاؤں میں بھی موتوں کا اجتماع کیونکہ بہتری کے راستے دن نہیں آئے گا راستے سے آئے گا اسے مکمل پردے کا استعمال کر دوسری شرط محرم شاہ کو چاہے پڑوس کے گاؤں میں جمع جا رہی ہو ہمیں محرم کے راست کا گروج نہیں اور مگر نہیں سب کا سر محرم کس کو کہتے ہیں جو وقت پر اپنی مصرات کو سنبھال سکے کنٹرول کر سکے روک سکے وہ نہیں کہ ماں انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو لے آئے یہ میرا محرم اس سے انکار نہیں محرم ہے لیکن یہ افغان کے راستے میں نکلنے کے شرائط کو پوری نہیں کرتا اس سے دوسرا محرم تھا اور تیسرا نکلنے کے زمانے میں کوئی بچہ یہ کے کی تین بنیادی ہے اس کے ساتھ اپنی تین دن کے لیے لے کر ہر تیسرے مہینے لے کر جاؤ گے کون کون لے جائے گا اللہ سب کو قبول اللہ سب کو قبول یہ ہے یہ ہے ہمارے ازارے گرمی اپنی محنت میں اس دعوت پیاری محنت میں اپنے گھر کی مقصورات کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ کر دیا بڑی بات اور تین مرتبہ اگر مستوراتے اب ان کے لیے اصرے ہی سکتے ہیں دس دن کے لیے خود تیار کرنا ہے لیکن سن لو دس کے جماعت میں جو محرم جانے گا اس کا چیزہ جگہ ہونا ضروری ہے بات بنا ہو اور میرے جو سنت کے نکالی پی بات یہ اچھے دست تین مہینے کی جب شرط بنیادی شرط مز کا ایک دم سات جائے گا اس کا چار مہینہ لگا ہونا ضروری کتنا لگا ہونا ضروری ہے ارے بولو جلدی سے چار مہینے لگا ہونا اپنی مستورات کا ساتھ میں جا سکو کا سونا ضرور اور پھر کا شملہ رکھ چکا وہ ملکوں کی نیت ملکوں کی ہاں مردوں کی جماعتیں بھی مستورات ساری دنیا سے مستورات کی جماعتیں آ رہی ہے اور ساری دنیا میں مستورات کی جماعتیں جا رہی ہے اپنے شہروں میں کتاب ہم بھی نیت کرے پی کے ہر لڑا والے ہر ضلع والے نیت کرے ہمیں اپنے دنوں سے ہمیں اپنے علاقوں سے مستورات کی دو دو مہینے کی ویلو کے لیے جماعتیں لگانی ہے جن کے لگ چکے ان مستورات کی ہاں اور ہندوستان سے لوگ آئے ہیں یہ بھی نیت کرے کہ ہمارے سیتے لطف کے مستراد کے ساتھ سلط کا اب ان کی بہلو کی تصویر ہے ملکوں کی تصویر ہے کریں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا تو یہ میرے دوستو رمضان الگ بھروسمان اور یہ اللہ کے رابطے کی نقل ہر کر اس میں چلنا یہ ہمارے گھر کے لانے کی مہنگی مرد کے سمنے عورت کا بھی ہے عورت کے سمے بچوں کا بھی ہے آج مرد اپنی ذمے داری بھول گیا عورت اپنی ذمے داری بھول گئی ہم بچوں کی زندگی برباد ہو گئی نسل ہاتھ سے نکل گئے ابھی بچے ہمارا ہو گئے اگر ان کا انہیں برا لگ ان ہاتھ کو پہنچانے والے کو با با با کی ان کے نام ہیں پولیس کچھ بھی نکلنا ہے انہیں ان کی تجیز ہم نے دی ہے بچوں کے پتی تو ہم نے اتر رہے ہر گھروں کے اندر بچوں کو دیا ہے کیونکہ بچوں کے ہاتھ موبائل کی ہم نے ہی ہے چلو بچے چلو ارے لینے کہنا حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فکر سے سلیم پر پیدا ہوتا ہے اللہ اجلاس بچے کو بے مان کیا جانا چاہیے جس سرمان کیسے ہوتے ہیں ورنہ اس ماں باپ کے ماں کے اگر گھر میں یہودی مزاج ہے تو بچے یہودی مزاج سے بنیں گے گھر میں ایسا ہی دے ہے میرے دوستوں بچے اس پر آئیں گے اور گھر میں بے کا مزاج ہے تو بےبیل کی زندگی پر گے اور ماں باپ کی زندگی میں اگر ہے تو اولاد کی زندگی میں جین آئے گا شاہر کا ماحول نہیں بگاڑتا گھر ہے اس گھر میں نورانی ماحول بناؤ بچے بچوں کو بچپن سے بھی سکھاؤ یہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سب کے گھر والوں اور کے بچوں کی سمجھی کے لیے گھر میں چھوڑا لگتا ہے اس سے اللہ کی رحمت ہے اکثر لاڑ اور پیار والا آپ کی زندگی برباد کرتی ہم کہتے سونے کے نک میں خلاؤ کے منا نہیں ہے کئی تربیت کرو دشمن بن کر اکثل لال اور پیار بچوں کی زندگی برباد کرتی ہے بچے برباد کرتے اچھا بچوں کی زندگی میں چین آئے گا ماحول بچوں یہاں پہ کار ہماری جمع کتان بھی یہاں پر اس وقت کے اندر ہم لوگ کا مسجد میں سے آتی ہے وہاں کا دکان وہ اپنی بچی کو لے کر آئے سات آٹھ کی بچی اور اس سے ملاقات کرا کہ میری بچی پڑتی ہے اور یہ ہے اور پھر بچی کی وجہ سے اجنا اس کی, نہیں, کی تیچر نہیں کیا. ہم نے کیا بچی میں کیسے دعوت کی ہوگی تو اس نے کس کا میری بچی دوسرے جاتی ہے اس کی ٹیچر نہیں ہے اس کے سب سے اگر کار سیکھا تو سر من نہ ہوگا تو بچی نہیں ہے ساتھی ہوا تو کرتے کار پیچھے پر رو رہی کیا ہوا تو بچی دینے لگی میں نے اپنی کو سنا اگر سر کے بارے ہوں گے تو جاننا میں جائیں گے میں اس کو رو لوں گی تونے لگی بندی میں بچی سجے جانتی کیا خبر سب چاہیے ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم میں میری ماں نہیں سناتی ہے تعلیم سے اپنی ماں سے مالی تک ضرور میں کر دیتی تو تعلیم تھی اور جو کو ختم ہوئی اور پیچھے بھی تعلیم لیا جب تعلیم لیا کتاب پڑھی گئی سنی گئی ماحول ملا تو اس کو خود اپنی شرم نہیں دیتا. اور بیٹی او کی, یعنی او کی ماں سے کہا کہ بہن اس کا دے دو اب مجھے کھلے باہر آنا کبھی مطلب نہیں بنتا اس کا صحیح کبھی صحیح نہیں بن رہا مطلب آئے گی اور دوسری مرتبہ سنی تو اس نے کرنا تو میرے دوستوں جب گھر میں چین کا ماحول ہوگا تو ایک بچے اسکول سے پڑھنے والی اپنی ٹیوشن کی شاید سے بجے بنے اور آج ہم باہر کا ماحول لے کر آ رہے ہیں ہمارے بچے ہماری بچیاں ماحول ہم نے ان کو دیا ہے ہم, ہم, ہم نے ان کو نظر آلستانی بنایا ہمیں انہیں سادی گھر کو نہیں دکھایا ہم نے ان کا امار سے نہیں گزارا اور بچپن جن سے جن میں اور محبت نہیں کیوں سب کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی ماں باپ کی مرد کے ذمہ، ماں، عورت کا ذمہ اور عورت کے ذمہ، بچوں کا یہ سب چیز تو ہمارے گھر میں ہماری محنت کے تینوں سب کے مرد عورت اور بچہ ان تینوں سبقوں میں جین کا لانا یہ ہماری محنت کی ذمہ داری کرو گے ارے کریں چل اس کے فکر کرو اس کی فکر کرو کوئی گھر کوئی عورت نہ بچے دیکھو جو مسئلے آ شرط کے مرد سے متعلق ہے مرنا ہے قبر ہے حسل ہے قیامت کا میدان ہے جنت و جہنم ہے وہ سارے مسئلہ عورت سے بھی متعلق اور عورت کا بھی مرد کے کام نہیں آئے گا ہم مرد کا بھی عورت کے کام نہیں آئے گا جو اپنی دین پر محنت کرے گی اس کا دین اس کے کام آئے گا کہ وہ کھانا ہے عورت کا پہ بھر جاتا ہے یا دیوی کھانا سادہ بس پہ جائے گا دلی جو کھائے گا اس کا تو تین بچے گا دونوں کی زندگی اور جب دونوں کی زندگی کی تین ہوگا تو بچوں کی زندگی کی تین آئے گا صرف آفر کتنا باہر کتنا مندہ نہ ہو تو دو. میرے دوستوں گھر کی زندگی کا نہ ہو آسف کما تو کو مل جائے گا ماں باپ ہوگا بچوں پر رخ ہوگا اور کل قیامت سے پھر ہماری اولاد ہمیں معاف کرے گی ہم کے سامنے جامع پکڑ کے کہہ نہیں پہ کرے گا ہمارے ماں باپ سے پوچھو انہوں نے ہمیں کیوں برباد کیا یہ آخرت برباد کی ہے ہمیں تو آخرت سے برباد کرنے کے لیے ہماری اولا ہے ٹھیک ہے دوست اس کو معاف دیا اس کو برباد کرے گا اور اس کو میرے دوستوں ہلکا نہ لو ہلکا نہ لو نہ لو اپنی احلط میں اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی بی بچوں کو ساتھ میں لے کر اچھا اس مسئلے میں جن دوستوں کے یار مہینے لگ چکے وہ اپنی جن کی جن اپنی مستورات کے ساتھ چملہ لگ چکا ہے وہ دو ماں بیرون کے لیے مستورات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جن کا چملہ لگ چکا ہے وہ ن کا شملہ لگ چکا ہے وہ وہ, وہ میرے دوست دو مہینہ مستورات کے ساتھ جائیں گے چاہیں گے دسمبر میں ہو یا میرے دوستوں دو پندرہ میں ہو لیکن مستورات کے ساتھ بیرون جانا ہے ایم کی ہر علاقے کی جماعت بیرون جائے انشاءاللہ دو مہینے کی مستورات کے ماشاء اللہ خرے رہے کھڑے رہے اور, اور, اور. ماشاء اللہ ہمارے بازی کے اور اور خرے رہے اللہ واہ اللہ قبول فرمائیں اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر نیت اور امان ہے ہمیں اپنی مستورات کو محنت کے شریف کرنا ہے دو دو ماہ دنیا کے ملکوں میں لے کر جانا ہے ارے انشاءاللہ شاء اللہ تشہیر اور اب کے علاقے والوں کو تیار دکھا دے تفتی بن جائے اور تشکیل ہو جائے اب دوسرا دن کے سرے لگے یا سرے کل تین جنہوں نے لگائے ہیں چننا تک نہیں لگا ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائے کم شراب کی مصورات کے ساتھ چننے کے لیے تیار ہے ابھی کبھی بڑی چھٹی آ رہی نا کی تو ہر جگہ چلنے کی جماعت مقصد سکھاتا ہے کریں دو کرے دو, دو. جلدی جلدی تو ان اللہ لگائیں گے واہ واہ واہ واہ وا. اپنے اپنے ہلکے کی تشکیل والوں کے پاس نام لکھائیں اپنی تقسیف بنائیں انشاءاللہ شاء اللہ ہر اپنی کے ساتھ چلا لگانا ہے اللہ قبول کرنا ہے تشکیل باقی سارا مطلب اس کی نیت کرے کہ تین دن تو ان اللہ ہم اپنی مصروفات کے ساتھ لگائیں گے ہر تیسرے نہیں لے لے ارے بھائی گانے کو کچھ کا ابھی نہیں لگانا ہے ابھی تو تھوڑی استعمال کے باقی ہے دعا کے بات جانا میرے چار دن کے کھڑے ہو گئے چلیے ہم تو جائیں گے اچھا تازہ قبول تشریف رکھ کے ابھی کچھ بات اور کریے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تین دن تو ہر آدمی لگائے کے اپنی مصورات کے نام اور ایک آخری بار مفتیوں سے مسائل پوچھ پوچھ کر اپنی مستورات کو ہمارے گھر سے جہالت نکلے بتاؤ گے کریں گے نہیں اس کی فکر اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور میرے دوستوں جن دوستوں نے اب تک ہلاک یا کھڑے کیوں گے اور بزرگ آپ کے حساب سے تو مانگی ارے صبح مانگی مانگنی آپ نے ارے مانگی تھی نہیں مانگی تھی وہی بیٹھ کر وہی بیٹھ کر امام کے سلام پھینکنے سے پہلے سلام پھینک دیے ہاں بھائی اے بیٹے ارے بزرگوں یہ سارے سننے والوں کا چلک شرک ہے ہمارا سولہ فکر ہمارا نمبر فکر وہ بیچارے دو ہاں ان کو وقت کیا جائے گا ہاں بھائی گُھلے والوں تو گولوں کو تو فکر ہونی چاہیے ان کو وقت کیا جائے گا اپنی جگہ پہنچ جاؤ گے فکر نہ کرو تو بھائی جب بات کی فکر کرو گے تین تین دن اپنی جگہ اچھا نہیں کرتا ہوں اپنے گھر میں پانچوں آمار کو کون زندہ کرے گا اللہ اللہ خبر فرمان دیکھو اللہ سے وادہ ہے اللہ نے اللہ کے سے نام لکھ لیا ہے اب اپنے گھر میں لیکن آرڈر سے نہیں کرنا گھر میں مشورے کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کو شروع کرنا مشورہ کرو گے نہیں چل اللہ تعالیٰ ہم سب کے آسان پڑھنا اللہ ہم سب کو قبول پڑھنا ابھی جو اعلان ہوئی گے کو سن لے اور اپنی تختی بنا لے نماز کی تیاری کریں اللہ ہم سب کو کہنے کے زیادہ عمل کی چوکی سے गया <laughs> था <laughs>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 ہو سکتا ہے ये <laughs> दो پریدار لوگوں کو کام What I think is still less